بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں والیلیدا یغشا والنهار اذا تجلى وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشد فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا قسم ہے رات کی جب چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو اور قسم ہے اس ذات کی جنہوں نے نر و مادہ پیدا کیے یعنی اللہ یقیناً تمہاری کوشش اے انسانو مختلف قسم کی ہے تو جو شخص دیتا رہے اور ڈرتا رہے گا اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے لیکن جو بخیلی کرے گا اور بے پرواہی برتے گا اور نیک بات کی تکذیب کرے گا تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے اس کا مال اسے اوندھا گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاد رضی اللہ عنہ سے یہ فرمانہ پہلے بیان ہو چکا ہے صحیح بخاری کے حوالے سے کہ تم نے اے معاذ صبح ربی کے علیہ و شمسی اور ولی اذا اقشا سے امامت کیوں نہ کرائی دن اور رات کی قسم اور نیک و بد کا انجام مصرد احمد میں ہے کہ علقما رحمۃ اللہ علیہ شام میں آئے اور دمشق کے شہر کی مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرمائیے پھر چلے تو ابو الدردار رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی پوچھا کہ تم کہاں کے ہو تو علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں کوفے والا ہوں پوچھا کہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس صورت کو کس طرح پڑھتے تھے میں نے کہا وہ ذکری ولسا پڑھتے تھے ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہی سنا ہے اور یہ لوگ مجھے شک و شبے میں ڈال رہے ہیں پھر فرمایا تم میں تکیے والے یعنی جن کے پاس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترہ رہتا تھا اور رازدان یعنی ایسے بھیدوں سے واقف جن کا علم اور کسی کو نہیں وہ جو شیطان سے بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیے گئے تھے وہ نہیں ہیں یعنی عبداللہ بن مسرود رضی اللہ عن. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عن کے شاگرد اور ساتھی دردہ رضی اللہ عن کے پاس آئے آپ بھی انہیں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے پھر پوچھا کہ تم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عن کی قرآت پر قرآن پڑھنے والا کون ہے تو کہا ہم سب ہیں پھر پوچھا کہ تم سب میں عبداللہ رضی اللہ عن کی قرآت کو زیادہ یاد رکھنے والا کون ہے لوگوں نے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا تو ان سے سوال کیا کہ ولیدہ اذا کو عبد اللہ رضی اللہ عن سے تم نے کس طرح سنا تو کہا وہ وما خلق ذکر کے بجائے و ذکر پڑھتے تھے کہا میں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وما خلق ذکر پڑھوں اللہ تعالیٰ کی قسم میں تو ان کی مانوں گا ہی نہیں الغر ابن مسعود اور ابو دردار رضی اللہ عنہما کی قرعات یہی ہے اور ابو دردار رضی اللہ عنہ نے تو اسے مرفوع بھی کہا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رہی باقی جمہور کی قرعت وہی ہے جو موجودہ قرآن میں ہے یعنی وما خلق خلاقز کرا کی قرآت پس اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتے ہیں جب کہ مخلوق پر چھا جائے اور دن کی قسم کھاتے ہیں جب کہ وہ تمام چیزوں کو اپنی روشنی سے منور کر دے اور اپنی ذات کی قسم کھاتے ہیں جو نر و مادہ کو پیدا کرنے والے ہیں جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وہ خلق نہ جا اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے نیز فرمایا ومن كُلِّ شَيْءٍ ان خلق یعنی ہر چیز کے جوڑے ہم نے پیدا کیے ہیں ان متواد اور ایک دوسرے کے خلاف قسمیں کھا کر فرماتے ہیں کہ تمہاری کوششیں اور تمہارے اعمال انسانوں یہ بھی متضاد اور ایک دوسرے کے خلاف ہے بھلائی کرنے والے بھی ہیں اور برائیوں میں مبتلا رہنے والے بھی ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے دیا یعنی اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت خرچ کیا اور پھونک پھونک کر قدم رکھا ہر ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا رہا یعنی اللہ سے ڈرتا رہا اور اللہ کے بدلے کو سچا جانتا رہا اور اللہ کے ثواب پر یقین رکھا حسنا کے معنی لا الہ الا اللہ کے بھی کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بھی کیے گئے ہیں نماز روزہ زکا صدقۂ فطر جنت کے بھی مروی ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے آسانی کی راہ آسان کریں گے یعنی بھلائی کی اور جنت کی اور نیک بدلے کی اور جس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نہ دیا اور اللہ سے بے نیازی برتی اور حسنہ کی یعنی قیامت کے بدلے کی تکذیب کی یعنی اس کو جھٹلایا تو اس پر ہم برائی کا راستہ آسان کر دیں گے جیسے کہ اللہ نے فرمایا بنوقل و اف عید ہم و ابسارل آیا یعنی ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ دیں گے جس طرح وہ پہلی بار قرآن پر ایمان نہ لائے تھے اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی بہکتے رکھیں گے اس مطلب کی آیتیں قرآنِ کریم میں جا بجا موجود ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ اسی جیسا ہوتا ہے خیر کا قصد کرنے والے کو توفیق خیر ملتی ہے اور شر کا قصد رکھنے والوں کو اسی کی توفیق ہوتی ہے اس معنی کی تائید میں یہ احادیث بھی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے اعمال فارغ شدہ تقدیر کے ماتحت ہیں یا نوپید ہماری طرف سے ہیں آپ نے فرمایا بلکہ تقدیر کے لکھے ہوئے کے مطابق ہیں کہنے لگے پھر عمل کی کیا ضرورت فرمایا ہر شخص پر وہ عمل آسان ہوں گے جس چیز کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بقی غرقت یہ مدینہ المنورہ کا قبرستان ہے اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تم میں سے ہر ایک کی جگہ جنت و دوزخ میں مقرر کردہ ہے اور لکھی ہوئی ہے لوگوں نے کہا پھر ہم اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ کیوں نہ رہیں تو آپ نے فرمایا عمل کرتے رہو ہر شخص کو وہی اعمال راس آئیں گے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیتیں تلاوت فرمائیں اسی روایت کے اور طریق میں ہے کہ اس بیان کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکہ تھا اور سر نیچا کیے ہوئے زمین پر اسے پھیر رہے تھے الفاظ میں کچھ کمی بیشی بھی ہے مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی ایک ایسا ہی سوال جیسا کہ ابھی گزشتہ حدیث میں صدیق اکبر کے گزرا مروی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی انہیں تقریباً ایسا ہی مروی ہے ابن جریر میں جابر رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی روایت مروی ہے ابن جریر کی ایک حدیث میں دو نوجوانوں کا ایسا ہی سوال اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی جواب مروی ہے اور پھر ان دونوں حضرات کا یہ قول بھی ہے کہ یا رسول اللہ ہم ب کوشش نیک اعمال کرتے رہیں گے ابو دردہ رضی اللہ عن سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن غروب کے وقت سورج کے دونوں طرف دو فرشتے ہوتے ہیں وہ بآواز با بلند دعا کرتے ہیں جسے تمام چیزیں سنتی ہیں سوائے جنات اور انسان کے کہ اے اللہ سخی کو نیک بدلہ دیجئے اور بخیل یعنی کنجوش کا مال تلف کر دیجئے۔ یہی معنی ہیں قرآن کی ان چار آیتوں کے ابن جریر میں مروی ہے کہ یہ آیتیں ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں آپ مکے میں ابتدائے اسلام کے زمانے میں بڑھیا عورتوں کو اور ضعیف لوگوں کو جو مسلمان ہو جاتے تھے آزاد کرا دیا کرتے تھے اس پر ایک مرتبہ آپ کے والد ابو قحافہ نے جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہا بیٹا تم جو ان کمزور ہستیوں کو آزاد کراتے پھرتے ہو اس سے یہ اچھا ہو کہ نوجوان طاقت والوں کو آزاد کراؤ تاکہ وقت آنے پر یہ تمہیں کام آئیں تمہاری مدد کریں اور دشمنوں سے لڑیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ابا میرا ارادہ دنیاوی فائدے کا نہیں میں تو صرف روای رب مرضی مولا چاہتا ہوں اس بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں تردا کے معنی مرنے کے بھی مروی ہیں اور آگ میں گرنے کے بھی